أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفه ورضوا بالله ربا لعلكم یا ایو الذین دینہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا لات الربا نہ تم سود کھاؤ ادآن مزاح کئی گنا جو دگنے کیے ہوئے ہوں یعنی دگنا چگنا کر کے سود نہ کھاؤ وط اللہ اور اللہ سے ڈرو اللہ اللہ کنتف لکھوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ فلاح پا جاؤ تذکرہ چل رہا ہے جنگ احد کا اور درمیان میں اللہ سبحانہ ہو و تعالیٰ نے سود کی حکومت کا ذکر شروع فرما دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سود کھانے سے صفت رجولیت مردانگی مردوں میں کام ہو جاتی ہے زنانہ کام پیدا ہو جاتا ہے حرام خوری سے اور جنگ میں بھی ضرورت ہے مردانگی کی شجاعت بہادری کی تو اہل ایمان کو اس لیے سود سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے پھر اسی طرح انصار کے یہودیوں کے ساتھ سودی لین دین کے کچھ تعلقات تھے اور عہد میں منافقین جو حقیقت میں یہودی تھے ان کی وجہ سے نقصان مسلمانوں کو پہنچا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا کہ دروازہ ان کے ساتھ کا کسی قسم کے تعلقات کا جو ہے وہ بالکل بند ہو جائے ختم ہو جائے لا الربا سود نہ کھاؤ اضعافا کھاؤن دگنا چگنا کر کے بڑھا چڑھا کے اب یہاں سے کچھ لوگ مراد دیتے ہیں کہ سود جو مرکب ہو وہ حرام ہے مفرد سود حرام نہیں مرکب سود کے سود پر پیسہ دیا کہ چھ مہینے بعد پہلے دیے پانچ لاکھ ہیں چھ مہینے بعد ساڑھے پانچ لاکھ ادا کرنے ہوں گے اب مہینہ گزر گیا تو یہ ادا نہیں کر سکا تو دینے والا مطالبہ کرتا یا تو سود میں اضافہ کرو یا رقم دو وہ ساڑھے پانچ کے بجائے وہ چھ ہو جاتا ہے چھ لاکھ اور اس کو پندرہ دن کی مولت مزید مل جاتی پھر وہ مزید پندرہ دن گزرنے کے باوجود بھی وہ رقم پوری ادا نہیں کر سکتا اس کے پاس ہے نہیں اور بڑھا دیا سچتا کے تھوڑے ہی عرصے میں اصل دار جو تھا اس سے کئی گنا زیادہ سود ہو جاتا اس کو سود مرکب کہتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب بڑھوتری والا سود ہے بڑھا چڑھا کر لینا دگنا چگنا کر کے لینا یہ حرام ہے مفرد سود حرام نہیں لیکن ان کی یہ بات درست اللہ تعالیٰ نے سود کی ایک بھیانک سورتر آفنفا اس کی حرمت کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے تذکرے سے مفرد سود کا حلال ہونا نہیں نکلتا کیونکہ سود ہر قسم کا حرام ہے تھوڑا ہو زیادہ ہو مفرد ہو مرکب ہو کیونکہ اللہ سبحانہ خیالہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا ہے تم تُبْتُمْ فلک مروس ام والے کو اگر تم توبہ کرتے ہو فالک مروس ام تو تمہارے لیے جو جائید مال ہے وہ ہے راس المال جتنا تم نے دیا ہے وہ ہے جائید اس کے علاوہ باقی سارا سود ہے فلک مروس ام والی کم لات نہیں والا نہ تم ظلم فرو نہ تم پر ظلم کیا جائے تف النارتی کافرین اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ذکر ہو ہے سود خوروں کا اور فرما رہے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ اشارہ ہے کہ سود خور سود لینے والے سود دینے والے یہ مسلمانوں کے کام نہیں کرتے سود لینا سود دینا یہ مسلمانوں والا کام نہیں یہ کافروں کا کام ہے تو جو آدمی اللہ عالمین کی رحمت کا امیدوار اور طرف گار ہے وہ سود سے بچے اور پرہیز کرے تو سود خوری مسلمانوں کا وتیلا اور شیوا ہی نہیں تو کام کافروں کا ہے اور مسلمانوں سے بھی جو بندہ سود کھونے کرے گا اسے بھی کافروں والی یاد نہیں ڈالا جائے گا سزا دی جائے گی جو اللہ اور اور اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کرو اللہ اللہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی سود کھانا اور اللہ تعالی کی رحمت کی امید رکھنا یہ دو متضاد چیزیں ہیں بندہ سود بھی کھائے اور پھر اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہو ایسا نہیں جو اللہ سے ڈرے گا سود چھوڑے گا اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی اور جو سود کھاتا ہے سود لینے دینے سے باز نہیں آتا تو اسے اس آگ سے ڈرتے رہنا چاہیے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور ایسے بندوں کے لیے جو مسلسل سود خوری کرتے ہیں اور کھاتے ہی چلے جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے بِحَرْبِ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سنو یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو سود خوری سے طائب نہیں ہوتے سود خوری سے باغ نہیں آتے سود خوری چھوڑ دو اللہ اور اس کے رسول کی اطاف کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے سارے جنت ارگو حسا تر متحین اور تم جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے وہ اب ترل جو ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے اہل ایمان کو صالحہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو جو سیاہ رات کے ٹکڑے کی طرح ہیں یکے بعد دیگرے رون ما ہوں گے یس بہ ہوگا جلو مک میں نہ وہ بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا لیکن فتنے ایسے خوف خوفناک ہوں گے خطرناک کہ شام تک کافر ہو چکا ہوگا یم سی منہ میں نہ ہو کافرا بندہ شام کو مومن ہے تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا یہ دینہ ہو من الدنیا معمولی دنیا کے معمولی فائدے کے لیے وہ اپنا دین بیچ ڈالے گا اس طرح کے خطرناک فتنے آنے والے ہیں لہٰذا اعمال کرنے میں یہاں جلد... بھی اللہ نے فرمایا ہے <جَنَّة> اپنے رب کی مغفرت کے حصول اور جنت کے حصول کے لیے جلدی کر لو اور جنت بھی ایسی ہے کہ اس کی چوڑائی اردنا آسمان و زمین کے برابر اس کی چوڑائی ہے تو سود خوروں کے لیے کہا ہے کہ اس آگ سے در جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور سود سے جو بچنے والے اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو اللہ نے نوید سنائی ہے جنت میں کہ ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے اللہ کے خرمہ بردار اور متقی لوگوں کے لیے اور اس کی صفت ذکر کی اللہ نے ارد و حسم آوات و الفرب اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے بڑی وسیع جنت ہے سیدنا ابو آب رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں جنت کا ارض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے تو آگ کہاں ہے جنت کی چوڑائی وہ تو زمین آسمان کے برابر ہو گئی پھر جہنم کے گھر گئی تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ پہلے رات تھی پھر نہیں رہی تو رات کہاں چلی گئی رات تھی نا رات کے بعد اب دن چڑھایا ہے تو وہ رات کہاں چلی گئی اس نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا نام ہے صحیح ابن حبان اور مستدرک کے حاکم میں یہ روایت موجود ہے حقیقت یہ ہے کہ جنت اور جہنت کے جہنم کے اوساط جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان پر اسی طرح سے ہی ایمان رکھنا ضروری ہے غیب کی چیزیں ہیں نا تو ایمان کا کاقاضہ ہے جتنا بتا دیا اتنا کمان اس کے آگے کیا ہے یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں آخرت کے تمام تر معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے ان کی حقیقت اور پھر اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے سوال کرے تو اس کو جواب دینے کے لیے سیدھا سیدھا جواب دینے کے بجائے آگے سے سوال کیا جائے تاکہ اس کو بات سمجھنے میں آسانی ہو اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتا ہے کہ میری بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے رنگ اس کا سانگلا ہے ہمارا رنگ ایسا نہیں تو یعنی وہ چاہ رہا تھا بچے کا انکار کرنا کہ شاید یہ میرا نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تیرے پاس ہاں جی ہیں سما الوانا رنگ کیا ہے کہتا جی رنگ ان کا وہ زرد ہے پوچھا کیا ان میں کوئی سیاہ رنگ کا اونٹ بھی ہے کہتا جی ہاں ان میں کئی ہوں سیاہ بھی ہیں تو آپ نے پوچھا وہ پھر جو سیاہ اونٹ ہیں درمیان میں وہ کدھر سے آ اونٹ تیرے سارے وہ زرد رنگ والے ہیں تو درمیان میں سے کالے اونٹ کدھر سے پیدا ہو گئے تو کہتا ہے اللہ اللہ ہو ناز شاید کہ کسی رگ نے اس کو کھینچا ہے یعنی اس کے اونٹوں کے اباؤ جان میں ہو سکتا ہے کوئی سیاہ رنگ کا بھی ہو تو اس کی وجہ سے یہ بھی اس رنگ کا پیدا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہی جواب اس کو کہہ لَعَلَّهُ عِرْقٌ کہ اونٹ اگر اس طرح ہو سکتے ہیں تو بچا کیوں نہیں اس کو بات سمجھ آ گئی تو ایک سوال کا جواب دینے کے لیے کئی سوال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال کا جواب دینے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ سائل سے سوال کے جواب میں سوال کیا جائے جس کو وہ آسانی سے سمجھ سکے بہرحال جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور لمبائی کتنی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ادنا ترین جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا کی زمین و آسمان سے دس گنا زیادہ زمین پر جو پوری زمین پر حاکم حکومت کرنے والا حکومت کر کے کوئی گیا ہے تو اس سے دس گنا زیادہ اس کو جنت میں جگہ ملے گی ایک بندے کو اتنی اور جو اس سے عظیم ترین جنتی ہیں ان کو کتنی ملے گی وہ اندازے اللہ ہی جانتا ہے چوڑائی اللہ نے ذکر کر دی ہے لمبائی کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا یہ جنت تیار کی گئی ہے پر کاروں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ دینا فصل جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور سختی میں بھی اور غصے کو پی جانے والے ہیں وافین اناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اب ذکر چل رہا ہے سود کا تو ساتھ اللہ تعالی نے اہل ایمان کا ذکر کیا ان کے لیے جنت تیار ہے اور ساتھ ان کا حسن بھی ذکر کر دیا کہ وہ تنگیوں میں مصیبتوں میں اور خوشی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں کہ سود خور انتہا درجے کا وہ ہوتا ہے کہ اپنا پیسہ کسی کو استعمال کے لیے نہیں دیتا ہے بغیر لالچ کے حالانکہ پیسہ اس نے استعمال کر کے مینو ہم اسی طرح واپس لوٹا لینا ہے پھر بھی وہ اسے دیتا ہے اور اہل ایمان جو ہیں وہ فرق نہ پھر سردار ہی وہ وہ تو اللہ کے راستے میں ویسے ہی دے دیتے ہیں سود خور وہ بخیر اور کنجوس اپنا مال جتنا دیا ہے اتنا لے دے اس پہ اتنی بھی توفیق نہیں اور جو اہل ایمان ہیں وہ اپنا مال دے دیتے ہیں ایسا دیتے ہیں کہ واپسی کی ان کی کوئی نیت کیوں نہیں ہوتی وہ خرچ کرتے ہیں بلک مین الغدہ اور غصے کو پی جانے والے ہیں یہ دوسری صفت ہے کہ غصے سے مغلوب ہونے سے پہلے پہلے وہ غصے پر قابو پا لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروان ہے پہلوان وہ نہیں جو پچھاڑ پچھاڑتے لیکن شدید بسر پہلوانی دوسرے کو پچھاڑنے کا گرانے کا نام نہیں بلکہ شدید پہلوان طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رہتے وہ ہے پہلوان گجرا والا پہلوانوں کا شہر ہے یہاں پہلوانی سمجھی جاتی ہے اٹھا کے بندے کو پھینک دیا بڑی پہلوانی ہے تو پہلوانی یہ نہیں پہلوانی کیا ہے غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اسی طرح ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت صحیح بخاری کے اندر ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی مجھے مصیبت کریں آپ نے فرمایا لا رضا غصہ نہ کہا پھر اس نے پوچھا آپ نے پھر یہی فرمایا غصہ نہ کرا کئی دفعہ اس نے سوال کیا مجھے وسیحت کریں آپ نے یہی وصیت کی غصہ نہ غصہ نہ غصہ کرنے سے آپ نے منع کیا آفیناس اور وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں دراصل یہ غصہ پی جانے کا لازمی تقادہ ہے کہ جب بندہ غصہ پی جائے گا تو معاف کر دے گا اور غصہ نہیں پی سکے گا تو پھر کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا معاف نہیں کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزوں سے مال کم نہیں ہوتا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ میں اس پر قسم کھاتا ہوں پہلی بات, بات یہ کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا دوسری بات فرمایا کہ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے معافی دے دینے سے بندے کی عزت میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے اور تیسری بات فرمائی کہ جو اللہ کے لیے نیچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتا ہے تو اسی طرح یہ اہل ایمان کی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اور کہا دینا فائشہ ظالم انفوسا کہ جب یہ کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں او ظالم انفوسا ہوں اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں ذاکار اللہ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں فسطنوبی تو وہ اپنے گناہوں کی بخش طرف کرتے ہیں یا پھر دونوں کا امت اور اللہ کے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا یا اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخشتا ہے علامہ اور جو انہوں نے کیا اس پر وہ اشرار نہیں کرتے ڈٹے نہیں رہتے وہ ہم اور وہ جانتے ہیں یعنی پچھلی تقادے کے تحت اگر کبھی ان سے کوئی غلطی سرد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے توبہ استغفار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے ایک آدمی نے ایک گناہ کیا تو گناہ کیا اس کو احساس ہوا تو اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے تو اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ چلو میرے بندے کو پتا تو چلا نا اس کا ایک رب ہے جو گناہ پہ گرفت بھی کرتا ہے اور گناہ معاف بھی کرتا ہے میں نے اسے معاف کر دیا پھر اس نے ایک اور گناہ کیا اور کہتا ہے اللہ میں نے ایک اور گناہ کیا ہے تو اسے بخش دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا رب ہے جو گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے سزا بھی دیتا ہے اور گناہ بخشتا بھی ہے فرشتو گوار رہو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر بندہ نہ رہا جتنا اللہ نے چاہا اتنی دیر تک وہ گناہوں سے بچا رہا پھر آخر انسان ہے غلطی ہو گئی اس نے کہا اے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کیا ہے اسے بھی بخش دیا اللہ سبحانہ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے جان لیا کہ اس کا رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے فرشتوں گوار رہو میں نے اس کو معاف کر دیا لہذا یہ جو چاہے کرے گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے معاف کر مافی معافی معاف دیتا احساس ہوتا ہے ڈٹا نہیں رہتا غلن جو سر والا معاف اپنے گناہ پر قائم نہیں رہتا بلکہ گناہ ہو جاتا ہے زکار اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی اللہ طرح سے بخشش طرف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں اولا کا جزارو ہم من بھی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ کیا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے و جنات اور باغات ہیں تجری من تختی الانہار انہار جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں خالدین فیح وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ نغما اور عمل کرنے والوں کے لیے بڑا اچھا عجر ہے قد خلط من تم سونان تم سے پہلے کئی واقعات گزر چکے فصیرو فل فندور تو زمین میں چلو پھر اور دیکھو کئی فقانہ عاقبت المقدین کے جٹلانے والوں کا انجام کیسا رہا بیان للناس یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے وہ ہدم و موہذہ اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے تو یہ سود کھولوں کا انجام اور سود سے بچنے والے اہل ایمان اہل تقوی کا انجام اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کے بیان کر دیا ہے تو اب یہ متقریوں کے لیے پرہیدگاروں کے لیے نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لیں